तसवर कीजिए कि आज की इस जदीद दुनिया में जहाँ बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कॉरपोरेश और मालियाती इदारे पूरी दुनिया की मीशत कंट्रोल कर रहे हैं इनकी जड़ें तलाश करने के लिए हमें तारीख के किस दौर में जाना पड़ेगा में सनती इंकलाब या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे नामियाते हैं बिल्कुल लेकिन क्या हो अगर इस जदीद इस्ताली और सरमायादाराना निज़ाम का असल खाका صدیوں پہلے میرا مطلب ہے تاریخی اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں تیار ہو چکا ہو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی حیران کن نظریے کو کھنگالنے جا رہے ہیں اور یہ نظریہ جس ماخذ پر مبنی ہے وہ واقعی بہت دلچسپ اور تفصیلی ہے جی ہاں یہ مضمون سید جہاں زیب کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے ماخوذ ہے ان مضامین کے مجموعے کی گیارہ جلدیں ہیں اور ہم آج ان گیارہ جلدوں میں سے ایک انتہائی اہم مضمون جس کا عنوان ہے غصب امامت اور دنیا کی تقدیر اس پر بات کریں گے صحیح اور اس گہرے تجزیے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایک بنیادی مفروضے کو سمجھا جائے کہ کیسے تاریخ کے ایک مخصوص واقعے نے ایک طویل ایک چین ریاکشن کو جنم دیا جس نے آج کے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی ہاں مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ چونکہ یہ ایک حساس تاریخی اور مذہبی نوعیت کا موضوع ہے تو ہمارا مقصد یہاں کسی نظریے کی تائید یا تردید کرنا بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہم نے مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہے ہم صرف مصنف کے ان فکری معاشی اور تمدنی دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے اپنے مضمون میں پیش کیے بالکل اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ہم اس گیارہ جلدوں پر مشتمل کام کو دیکھتے ہیں تو یہ محض کچھ پرانے واقعات کی تکرار نہیں لگتی ہاں بلکہ یہ تاریخ معیشت اور انسانی نفسیات کے مختلف دھاگوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر پیش کرتا ہے یہ تحریر انسان کے شعور کے ارتقا اور زوال پر سوال اٹھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ماضی کا ایک ایسا فیصلہ جسے شاید اس وقت ایک عام سی سیاسی تبدیلی سمجھا گیا ہو وہ دراصل ایک معاشی اور تمدنی سمت کا تعین کر رہا تھا یعنی جس کے نتائج آج کی استحصالی دنیا کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا اس مضمون کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور کیا ہوتا اگر یا اف کے منظرنامے سے ہوتا ہے جی مصنف کا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر رسول خدا کے بعد حکومت کا حق امام علی کو ملتا اور پھر ان کے بعد دیگر آئمہ تک یہ سلسلہ باری باری بلا تعطل چلتا رہتا تو کیا ہوتا بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید صرف مصنط پر باٹنے والوں کے نام مختلف ہوتے یا سرحدیں بدل جاتی لیکن مصنف کا دعویٰ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے نا مصنف کے مطابق یہ محض حکمرانوں کی تبدیلی کا معاملہ تھا ہی نہیں اگر اقتدار اصل حقداروں کے پاس رہتا تو ریاستی مشینری کا مقصد اور معیشت کی پوری روئی بدل جاتی یعنی وہ طاقت یا سرمائے کے ارتکاز پر مبنی نہ ہوتی بالکل وہ خالصتاََ عدل کے تابع ہوتی ریاست کا تصور حکمرانی کرنے کے بجائے وسائل کی منصفانہ تقسیم تک محدود ہو جاتا اس کو اگر ہم روز مرہ کے ایک مثال سے سمجھیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد ایک مربع کے بجائے تیکون پر رکھ دی جائے تو اس پر کھڑی ہونے والی پوری عمارت کا نقشہ اور اس کا توازن خود بخود بدل جائے گا بہت اچھی مثال دی آپ نے مصنف اسی بنیاد کے بدلنے کی بات کر رہے ہیں ان کے مطابق اگر آئمہ کا تسلسل برقرار رہتا تو بیت المال جو اس وقت کا ریاستی خزانہ تھا اس کی تقسیم قبائلی اثر وسوخ یا اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف انسان کی خالص ضرورت اور اس کے حق کی بنیاد پر ہوتی جی اور اس کا معاشی اثر کتنا ہولناک یا یوں کہیں کہ کتنا انقلابی ہوتا کیونکہ جب وسائل ضرورت کی بنیاد پر تقسیم ہوتے تو کسی ایک فرد یا گروہ کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت جمع ہی نہیں ہو سکتی تھی تو آج کا جو یہ جدید سرمایہ دارانہ ڈھانچہ ہے جس کی پوری عمارت ہی سرمایہ کے چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے پر کھڑی ہے مصنف کے بقول یہ اپنی ابتدائی فکری غذا سے ہی محروم رہ جاتا بالکل وہ بنیاد ہی نہ پڑتی جس پر آج کا معاشی جبر کھڑا ہے اچھا یہاں ایک الجھن بھی پیدا ہوتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ اگر ریاست کا مقصد طاقت کا حصول نہیں تھا اور دولت سے وفاداریاں بھی نہیں خریدی جا رہی تھی تو پھر یہ نظام چلتا کیسے آج کل تو سیاست کا مطلب ہی طاقت اور مفادات کا کھیل ہے یہی تو وہ نقطہ ہے جو حاکمیت کو ایک مختلف زاویے سے پیش کرتا ہے مصنف نے سیاست کو یہاں ایک اخلاقی خدمت قرار دیا ہے تو کیا محض اخلاق کے زور پر اقتدار چل سکتا ہے مضمون میں دراصل اس روایتی اقتدار کے تصور کی ہی نفی کر دی گئی ہے اس نظریے میں حاکمیت کوئی انعام نہیں ہے یا خاندانی حق نہیں ہے یہ ایک امانت ہے ایک ایسی ذمہ داری جو حکمران کو مراد نہیں بلکہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے یعنی آمریت یا بادشاہت جیسے تصورات سرے سے جنم ہی نہ لیتے اور ظاہر ہے اس شفافیت کا سیدھا اثر اس معاشرے کی تعلیم اور شعور پر بھی پڑتا سو فیصد مضمون میں تعلیم پر گہری بحث ہے آج کی طرح نہیں جہاں تعلیم کا مقصد صرف معاشی دوڑ میں آگے نکلنا ہے اس نظام میں علم طاقت حاصل کرنے یا دبانے کا ہتھیار نہیں بلکہ صرف حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہوتا اور جو معاشرہ علم کو اس طرح دیکھتا وہ استحصال کو کبھی معمول سمجھ کر قبول نہ کرتا اچھا اسی بات کو مصنف نے تاریخ کے ایک بہت حساس موڑ یعنی واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑا ہے جی یہ کلیدی حصہ ہے مصنف کا استدلال ہے کہ اگر تاریخ کے آغاز میں حق غصب نہ ہوتا تو کربلا کا سانیہ اس طرح پیش ہی نہ آتا کیونکہ نظام کی خرابیاں اندرونی طور پر ہی درست کر لی جاتی بالکل مصنف نے یزیدی ذہنیت کی اصطلاح استعمال کی ہے جو طاقت دولت اور جھوٹے بیانیے کے زور پر حق کو کچلنے کی علامت ہے اگر ایما کا تسلسل رہتا تو اس ذہنیت کو تاریخ کے آغاز میں ہی غیر قانونی قرار دے کر دفن کر دیا جاتا یعنی وہ سلسلہ ہی ٹوٹ جاتا جہاں خلافت ملوکیت میں اور پھر ملوکیت جدید سمراجی ریاستوں میں بدل گئیں یہاں مضمون میں ایک بہت بھاری اصطلاح آتی ہے تمدنی زلزلہ مصنف نے اسے محض تخت کی تبدیلی نہیں کہا ہاں تمدنی زلزلہ اس گہرے نظریاتی خلا کو ظاہر کرتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ اقتدار جو پہلے خدائی احکامات اور خالص اخلاقیات کی پٹری پر تھا اسے ڈی ریل کر دیا گیا تو انسان نے حاکمیت کو پہلے خدا کی مرضی سے کاٹا پھر اخلاق سے اور آخر کار اپنے ضمیر سے بھی الگ کر دیا جی اور یہیں سے مذہب اور ریاست کی مکمل جدائی کی بنیاد پڑی تو سوال یہ ہے کہ جب اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ آیا جن کا مقصد صرف طاقت تھا تو انہوں نے اس نئے نظام کو چلانے کے لیے کیا سیکھا ان استحصال کرنے والوں نے اس تمدنی زلزلے سے کیا سبق خاصت کیا انہوں نے پراگمیٹزم یا عملیت پسندی سیکھی غاصب قوتیں جان گئیں کہ اقتدار کے لیے حق کا ہونا ضروری نہیں بس ننگی طاقت سرمایہ اور ایک مضبوط بیانیاں چاہیے اور سب سے موثر ہتھیار یہ تھا کہ دینی تقدس کو استعمال کر کے غیر دینی اقتدار کو عوام کی نظروں میں جائز قرار دیا جائے یہ تو مجھے آج کی کارپوریٹ دنیا کے گرین واشنگ کے تصور جیسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کمپنی ماحول تباہ کر رہی ہو مگر اربوں روپے کی پی آر مہم چلا کر خود کو ماحول دوست ثابت کر دے بالکل درست تشبی ہے اموی دور کے حوالے سے مصنف یہی کہہ رہے ہیں بس وہاں کارپوریٹ آر کی جگہ مذہبی اصطلاحات تھیں ظلم کو اطاعت امیر کا مقدس نام دے دیا گیا دربار قاضی سب اس ریاستی مشین کا حصہ بن گئے لیکن جب ہم عباسی دور کی بات کرتے ہیں تو مضمون بتاتا ہے کہ یہ ماڈل مزید نفیس اور خطرناک ہو گیا جی ہاں عباسی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ محض تلوار کے زور پر طویل حکومت نہیں ہو سکتی انہوں نے علم فقہ، तारीख और फलसफे को भी रियाती कंट्रोल में ले लिया इकतदार ने सोचने के अमल को हाइजैक कर लिया और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मुसन्फ के मुताबिक आज की साम्राज्य ताकतें इसी अब्बासी मॉडल को इस्तेमाल कर रही हैं आज फिका और दरबार की जगह टेक्नोलॉजी और नेन स्ट्रीम मीडिया ने ले ली है बिल्कुल जो तय करते हैं कि अवाम क्या सोचेंगे और किस बयानी को सच मानेंगे अच्छा अब अगर रियासत ने इतना बड़ा जाल बिछा लिया था اسے چلانے کے لیے سرمایے کی بھی ضرورت ہوگی اور یہی ہم اس ماخص کے ایک قدرے سینسٹو پہلو کی طرف آتے ہیں جہاں کچھ تاریخی یہودی مالیاتی نیٹ ورکس کا ذکر ہے جی یہ اس تمدنی زلزلے کا ہی معاشی نتیجہ تھا مصنف بتاتے ہیں کہ جب ریاستیں اخلاقیات کی قید سے آزاد ہوئیں تو انہیں اپنی بھاری مشینری کے لیے سرمایے کی ضرورت پڑی اس وقت کچھ مخصوص یہودی خاندان اور گروہ تھے جو تجارت اور سوت پر مبنی مالیات کے ماہر تھے اور وہ اخلاقیات سے بالا تر ہو کر صرف منافع کے لیے کام کرتے تھے تو عموی اور عباسی حکمرانوں نے انہیں اپنے ٹیکس نظام میں جگہ دی بالکل اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے مصنف کا دعویٰ ہے کہ ریاستوں نے وقتی مفاد کے لیے ان گروہوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا تو اس کا مطلب ہے ریاستیں خود ان مالیاتی طاقتوں کی اعلی کار بن گئی اور ان تجارتی نیٹ ورکس کو اپنی خفیہ معاشی طاقت برقرار رکھنے اور بڑھانے کا موقع مل گیا جی اقتدار کا اصل مرکز پھر سیاسی حکمران نہیں بلکہ درپردہ وہ مالیاتی نیٹ ورکس بن گئے جن کا ایجنڈا مفاد پرستی تھا اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ بحث آج کے جدید دور سے جڑتی ہے مضمون کے آخر میں مصنف نے اس پوری تاریخ کو آج کے جدید سہنیاانی اور سامراجی ورلڈ آرڈر کے ساتھ جوڑا ہے یہ کیسے جڑتا ہے مصنف زور دیتے ہیں کہ آج کا ورلڈ آرڈر رات و رات نہیں بنا یہ اسی تاریخی خلا کا فائدہ اٹھاتا ہے آج دین کو ذاتی رسومات تک محدود کر دیا گیا ہے اور حاکمیت کا مطلب صرف قومی خود مختاری رہ گیا ہے معیشت اور سیاست کو اخلاقیات سے مکمل الگ سمجھا جاتا ہے اس پر مصنف نے مسلمانوں کے فکری رویے پر بڑی زبردست تنقید کی ہے ان کا ماننا ہے کہ وہ مسلمان جو ان پرانے ادوار کو بغیر تنقیدی جائزے کے مقدس مانتے ہیں وہ انجانے میں اسی استحصالی بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں صحیح کیونکہ یہ بیانیہ ذہن میں بٹھاتا ہے کہ جو طاقت میں ہے وہی حق پر ہے اور اقتدار پر سوال اٹھانا فتنہ ہے اور جدید سامراج کو ایسی ہی ذہنیت درکار ہے جو طاقت کے اس کھیل کو اٹل حقیقت مان کر قبول کر لے جب حق پر کھڑے ہونے کا شور ہی نہیں ہوگا تو استحصال کو چیلنج کون کرے گا بالکل اور اس تاریخ تصویر کے متبادل کے طور پر مصنف نے مکتبے اہل بیت کا نظریہ پیش کیا ہے جو اقتدار کو ہمیشہ مشروط جواب دے اور سخت اخلاقی اصولوں کا پابند مانتا ہے جہاں کوئی حکمران قانون یا اخلاق سے بالاتر نہیں ہو سکتا اور یہی وہ چیز ہے جو ہر استحصالی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے مصنف کے نزدیک دنیا کی تقدیر بدلنے کا یہی ایک ممکنہ راستہ ہے جب تک ہم تاریخ کو شخصیات کے تقدس کی اینک اتار کر تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے انسان اس ظالمانہ عالمی نظام کا پرزہ بنا رہے گا تو اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ گہرا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ نظریات اور تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ کس قدر اہم ہے یہ زاویہ طے کرتا ہے کہ ہم آج کی دنیا اور موجودہ معیشت کو کیسے سمجھتے ہیں بے شک سننے والوں کے لیے یہ جاننا واقعی اہم ہے کہ ہمارے آج کے پیچیدہ کارپوریٹ اور معاشی نظام کی جڑیں بظاہر صدیوں پرانے فکری انحرافات میں تلاش کی جا سکتی ہیں سید جہانزیب آبدی کی گیارہ جلدوں کر مشتمل مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک کی یہ تحریر واقعی کئی بندریچے کھولتی ہے اور اختتام پر میں ساری بحث سے جڑا ایک نیا سوال ایک سوچنے کا زاویہ چھوڑنا چاہوں گا हमने बात की कि आज की टेक्नोलॉजी और मीडिया पुराना अब्बासी मॉडल ही है जिसने रियासत को ताकतवर किया जी लेकिन आज के डिजिटल दौर में जहां ब्लॉक चेन और डिसेंट्राइज टेक्नोलॉजी तेजी से उभर रही है जो रिवायती रियासत और बैंकों की अजारादारी को चैलेंज कर रही है تو کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی روایتی ریاستی جبر یا فوج کے محض اس ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی کی مدد سے وہی خالص اخلاقی اور عادلانہ نظام خود بخود عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آ سکے جس کا خاکہ آئمہ کی حکومت کے حوالے سے مضمون میں پیش کیا گیا جہاں وسائل کی تقسیم براہ راست ضرورت مند تک پہنچتی ہو کیا واقعی ٹیکنالوجی وہ کام کر سکتی ہے جو تاریخ میں اقتدار کی ہوس نے ہونے نہیں دیا یہ واقعی ایک زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے اس سوال کو ذہن میں رکھیے اور اس پر غور کیجیے آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ تاریخ اور افکار کی کسی نئی بحث کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی